سوال ہے کہ کیا حضور علیہ سلاۃ والسلام کو غیب کا علم تھا قرآن شریف میں تو اس طرح کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا اور خود حضور علیہ اللاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں غیب نہیں جانتا اب یہ سائل کے کا سوال ہے ان کے اپنے الفاظ ہیں دیکھیں غیب حضور علیہ اللہۃسلام کو غیب کا علم ہے یا نہیں اس سوال سے پہلے سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ غیب کہتے کسے ہیں جیسے مثال کے طور پر میں کہوں یہ قلم ہے ٹھیک ہے یہ پین ہے قلم ہے ٹھیک ہے نا اب ایک شخص جس کو یہی نہ پتہ کہ قلم کہتے کسے ہیں تو وہ سمجھے گا کیا آپ کے پاس پین ہے پین کیا ہوتا ہے ٹھیک نا آپ کے گھر میں وائی فائی ہے تو اب ایک شخص جو واقف ہی نہیں ہوگا بولے گا یہ وائی فائی کیا ہوتا ہے یار یو ایس بی کیبل ہے آپ کے پاس میں یو ایس بی کیا ہوتی ہے آپ کے ادھر نیٹ کیبل ہے آپ کے پاس بولے یہ کون سا نیٹ ہوتا ہے ہمارے پاس انٹرنیٹ ہے ادھر نیٹ نہیں ہے تو ادھر نیٹ کیبل نیٹ ورک کیبل کو کہتے ہیں ٹھیک نا وہ بولے گا یار کیا چیز ہے تو غیب حضور علیہ السلام وسلم کے پاس علم میں غیب عطا کیا گیا کہ نہیں اس کو سمجھنے سے پہلے ضروری تو یہ کہ پہلے ہم غیب کو تو سمجھیں غیب کہتے کسے کسے کہیں گے کوئی کہے گا دیوار کے پیچھے کا علم غیب ہے تو پھر دیوار کے پیچھے والے جاننے والا جو بیٹھا ہوا ہے وہ تو غیب غیب جاننے والا ہو گیا اچھا آپ کی جیب میں کیا ہے یہ غیب ہے تو پھر آپ کو تو پتہ ہے تو پھر یہ غیب کیسا ہوا تو غیب کیا ہے اس کی ڈیفینیشن کیا ہے اللہ تعالیٰ نے عادتاً انسان کو پانچ حصے عطا کی ہیں حص کسے کہتے ہیں احساس جسے ہم کہتے ہیں نا احساس سمجھنا کسی چیز کو پرکھنے کے لیے کوئی پیرامیٹرز ہوتے ہیں کوئی چیزیں ہوتی ہیں جس کو ہم سمجھ سکتے ہیں پانچ حصے جنہیں حواس سے خمسہ کہتے ہیں حص کی جمع حواس خمسہ پانچ ہے نا پانچ حصے اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا کی ہیں جنہیں کہتے ہیں عربی میں حواس سے خمسہ ایک ہے باصرہ بصارت سے جس کا تعلق ہے دیکھنے کی حص دوسری ہے <coughs> سامیہ <coughs> سننے کی حص تیسری ہے لامسہ چھونے کی حص چھو کے انسان محسوس کرتا ہے چوتھی شام ماہ سونگھنے کی حص اور پانچویں ہے رائے چکھنے کی حص کسی چیز کو کھٹا میٹھا ٹھنڈا گرم کھانے پینے کی اشیا میں ہم چک کے محسوس کرتے ہیں تو یہ پانچ چیزیں جو ہیں وہ انسان کے احساسات ہیں اس کے ذریعے انسان کسی چیز کو محسوس کرتا ہے یا تو چھو کے یا دیکھ کے یا سن کے یا چکھ کے یا سن کے صحیح ہے یہ پانچ حصے ہیں جو چیز ان پانچ حصوں سے ماورا ہو ان پانچ احساسات سے خارج ہو حواس سے خمسات سے جس کا ادراک جس کا جاننا جس کا حصول نہ ہو سکتا ہو وہ کیا ہے وہ غائب ہے سمپل بالکل آسان سے تعریف ہے جو چیز ہوا سے خمسہ سے حاصل نہ ہو وہ کیا ہے غائب ہے دیکھیں عام طور پر روز مرہ کے ہماری روٹین میں ہم بعض لوگ کہتے ہیں یار میری چھٹی اس نے کام کیا نہیں تو میں تو گیا تھا کئی لوگوں کے ساتھ آپ یہاں بیٹھے ہیں تجربہ ہوا ہوگا کبھی کوئی ایسا انسان کو ذہن میں ایک اور لفظ کا جاتا ہے کلک ہوا ایسا یار مجھے ذہن میں کلک ہوا میں نے فوراً سامنے دیکھا کھڈا تھا اگر میں تھوڑی دیر نہیں دیکھتا نا تو میں میرے پیر میں جو ہے نا چوٹ آ جاتی مجھے موچ آ جاتی لگتا ضرور اسے کہتے ہیں چھٹی حس چھٹی حس ہوتی کچھ بھی نہیں ہے ہس چھٹی کوئی بھی نہیں ہوتی حصیں کتنی ہوتی ہیں پانچ ہوتی ہیں لیکن چھٹی حس کیوں کہتے ہیں اس کو سکس سینس کیوں کہتے ہیں اس لیے کہ پانچوں حصوں نے کام نہیں کیا تھا اس چیز کو میں نے دیکھا بھی نہیں تھا سونگا بھی نہیں تھا چکھا بھی نہیں تھا سنا بھی نہیں تھا اور چھوا بھی نہیں تھا مگر میرے دل میں ایک خیال آیا جس کی وجہ سے میں اس سے بچ گیا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے تو جو چیزیں پانچ حصوں میں سے شمار نہ ہو وہ کیا ہے غیب اب میرا سوال آپ سے کہ آپ سوچ کے بتائیے اپنے ذہن کو لگا کے کہ وہ کون سی چیز وہ کون سی ذات وہ کون سی کس کو آپ ان ہوا سے خمسا سے بالا تر سمجھتے ہیں کہ ایسا کون یا ایسی کیا چیز ہے جسے ہم نے دیکھا نہیں ہم نے سنا نہیں ہم نے چکھا نہیں ہم نے چھوا نہیں اس تعریف کی رو سے سب سے بڑا غیب کیا ہوا جس کو کسی نے نہ چھوا نہ نہ کسی نے دیکھا موجود بھی ہے ایسا نہیں کہ اس کا وجود نہ ہو وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھا نہیں اس کو ہم نے اس کا کلام براہ راز سنا نہیں اس کو ہم نے کسی بھی حوا سے میں سے کسی بھی حص سے ہم نے اسے محسوس نہیں کیا قرآن پاک میں للمتقین ہدایت ہے ڈر والوں کو العلی مین جو بے دیکھے ایمان لائے جو بے دیکھے غیب پہ ایمان لے کے آ گئے دیکھا نہیں ہے ایمان لے کے آ گئے مفصرین نے فرمایا ان الغیب ہو اللہ تعالی کہ جزی نیست غیب سے مراد اللہ تعالی کی ذات ہے کہ مختلف باتیں ہیں لوہے محفوظ ہے یا اس سے مراد عالم برزخ ہے اس سے مراد جنت ہے اس سے مراد دوزخ ہے کیا ہے تو فرمایا کہ غیب سے مراد اللہ تعالیٰ کی ذات ہے ایک تفسیر اس کی یہ بھی ہے اب جب ہمیں پتہ چلا کہ غیب کی تعریف کے مطابق سب سے بڑا غیب جو ہم سے سب سے زیادہ چھپی ہوئی ذات ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہے تو ستائیس رجب المرجب جو مشہور واقعہ جو مشہور بات منقول ہے وہ کیا ہے معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم ستائیس رجب المرجب ستائیسویں شب کو حضور علیہ السلۃ والسلام معراج پہ تشریف لے گئے کس کا دیدار کیا اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا جاگتے ہوئے کیا جسمانی معراج تھی سر کی آنکھوں سے کیا تو اعلیٰ حضرت کیا خوب فرماتے ہیں کہ اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود غیب کی تعریف کے مطابق سب سے بڑا غیب اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اور وہ ذات جو سب سے بڑا غیب وہ اللہ تعالیٰ کی ذات وہ حضور علیہ السلۃۃسلام سے مخفی اور پوشیدہ نہیں تو پھر باقی کون سا غیب غیب رہ جاتا ہے میرے بھائی اب ایک اعتراض جو ساحل نے اپنے سوال میں کیا کہ اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے کہ وہ اپنے غیب پہ کسی کو مطلع نہیں کرتا ان کے کہنے کے مطابق اور حضور علیہ اللہ نے ارشاد فرمایا میں غیب نہیں جانتا ساحل کے مطابق دیکھیں یہ وہ تدبیریں ہیں وہ طریقے ہیں جو بد مذہب لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں وہ کہتے ہیں دیکھو قرآن پاک میں تو یہ ارشاد ہے قرآن پاک میں تو یہ ارشاد ہے یہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام غیب کا علم جانتے ہیں اب وہ آیات ہم سنتے ہیں کہ جن میں قرآن پاک میں سراحت یہ فرمایا گیا ہے کہ حضور اللہ تعالیٰ غیب جانتا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنا غیب کسی کو عطا نہیں کرتا اس سے پہلے میں مزید آپ کو تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہوں گا کہ غیب علم غیب ایک تو اللہ تعالیٰ کا ہے وہ اللہ تعالی کا ذاتی ہے کیا ہے ذاتی ہے اس کا اپنا ہے کسی کا دیا ہوا نہیں ہے حضور علیہ اللاۃ والسلام کے پاس جو علم غیب ہے وہ اللہ تعالی کی عطا سے ہے اللہ تعالی کے پاس جو غائب ہے علم ہے وہ کل علم ہے اور حضور علیہ السلاۃ والسلام کو جتنا اللہ تعالی نے عطا کیا اس میں دو کول ہے وہ غیب کا علم بعض ہے یا کل اب اللہ تعالی نے عطا کیا ہے حضور علیہ السلۃ السلام نے لیا ہے حقیقت میں تو ہم بتا نہیں سکتے کہ اللہ تعالی نے کتنا عطا کیا وہ محبوب جانے اور محب جانے ہمیں ہم اس کی اطلاع نہیں ہے ہمیں تو اسی میں ماندے ہیں ہم اسی میں بحث و مباحثے میں ہیں کہ حضور علیہ السلاۃ السلام کو غیب کا علم دیا گیا یا نہیں دیا گیا ہم نہیں ہیں الحمد ہمیں ایسا کوئی تردد نہیں ہے ہمارے یہ ایمان یقین ہے کہ حضور علیہ السلط کو غیب کا علم ہے اب ان آیات کو سنتے ہیں کہ جس میں تخصیص ہے اللہ تعالیٰ کے علم غیب کی اور اس علم غیب کو کہتے ہیں علم غیب ذاتی اللہ تعالیٰ کا ذاتی غیب ہے اللہ تعالیٰ نے اگر انکار فرمایا اپنے سوا کسی اور کو علم غیب دینے کا تو اس سے مراد اس کا ذاتی علم ہے اور جہاں پہ یہ فرمایا کہ علم غیب عطا کیا گیا تو وہ عطائی علم ہے تمام ان اللہ وہ دونوں حوالے سے ہم آیات مقدسہ سنتے ہیں قرآن پاک میں ارشاد ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر تینتیس تھرٹی تھری ان غیبات اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں جانتا ہوں آسمان اور زمین کی سب چھپی چیزیں سورہ معدہ آیت نمبر 109 یوم یجم مادہ تم جس دن اللہ جمع فرمائے گا رسولوں کو پھر فرمائے گا تمہیں کیا جواب ملا کالعلم عرض کریں گے ہم ہمیں کچھ علم نہیں بے شک ان نکا انتا علام الغیوں بے شک تو ہی ہے سب غیبوں کا جاننے والا اور سورہ معاہدہ کی آیت نمبر ایک سو سولہ میں ہے تعالمافی نفس ولا عالمافی نفسکھ تو جانتا ہے جو میرے جی میں ہے اور میں نہیں جانتا جو تیرے علم میں ہے اور سورہ انعام کی آیت نمبر انسٹھ ففٹی نائن و انتہ مفاطی الغیب العلما اللہ اور اسی کے پاس ہیں کنجیاں غیب کی انہیں وہی جانتا ہے عالم الغیب و شہادہ و الحکیم القبیر سرہ انعام آیت نمبر 73 ہر چھپے اور ظاہر کا جاننے والا اور وہی حکمت والا خبردار سورہ توبہ آیت نمبر اٹھتر وَأَنَّ اللَّهَ اللہ علام الْغُيُوبِ اور یہ کہ اللہ سب غیبوں کو بہت جانتا ہے سورہ توبہ آیت نمبر چورانوے تمون و بِمَا تم تَعْمَلُونَ اور جلد اس کی طرف پلٹو گے جو چھپا اور کھلا سب جانتا ہے تو وہ تمہارے کام تمہیں جتاوے گا سورہ یونس آیت نمبر 20۔ کل ان نَغیب اللہ فنطر <فَانْتَذِرُو> تم فرماؤ غیب تو اللہ کے لیے ہے اب راستہ دیکھو سورہ کحف آیت نمبر چھبیس لہو غیب سماوات اسی کے لیے ہے آسمانوں اور زمینوں کے سب غیب اور سورہ فاطر آیت نمبر اڑتیس ان اللہ عالم غیب اسلامات والارض بے شک اللہ جاننے والا ہے آسمانوں اور زمینوں کی ہر چھپی بات کا اب ان آیات کو پیش کرنے کے بعد ان آیات کو سننے کے بعد جب بندہ مکمل بات کو جانتا نہیں ہوگا دوسری آیات کی طرف اس کی نظر نہیں ہوگی تو کیا کہے گا ہاں یار یہ صحیح بولتا ہے اللہ تعالیٰ تو قرآن پاک میں ارشاد فرما رہا ہے کہ اپنے غیب پہ کسی کو غیب کا جاننے والا تو صرف اللہ ہی ہے انبیاء کرام جب فرمائیں گے لا علم لا علامہ اللہ تنا ہمیں کوئی علم نہیں ہے مگر وہ جو تو نے ہمیں سکھایا تو جب انبیاء کرام خود یہ فرما رہے ہیں قرآن پاک میں یہ ارشاد ہے تو ہم اللہ کی مانے کہ بندوں کی مانے وہ یہی کہے گا نا کوئی بھی سننے والا تو اب مسئلہ کیا اس نے آیات کون سی پیش کی علم غیب زادی کی اب آئیے وہ آیات سنتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اس نے اپنے رسولوں کو اپنے امبیا اکرام علیہ الصلاۃۃسلام کو علم غیب عطا فرمایا عقلاً تو جو ہم نے بات شروع میں کی نا ماننے والے سمجھنے والے کے لیے وہی کافی ہے کہ جب سب سے بڑا غیب جس سے نہیں چھپا تو پھر دوسری غیب کی چیزیں کیا اہمیت رکھتی ہیں پرانے پاک میں ارشاد ہے سورہ جن آیت نمبر 26 اور 27 جو ایک جزیہ سائل نے سوال میں کہا تھا وہ آیت نمبر 26 سے تھا آیت نمبر 27 کو ذکر نہیں کیا جس میں اس کا استثناء ہے عالم <سؤال> الغیب فلاح یو غیب ہی احدا اللہ من الدا مر رسول غیب کا جاننے والا تو اپنے غیب پر کسی کو مسلط نہیں کرتا غیب کا جاننے والا تو اپنے غیب پر کسی کو مسلط نہیں کرتا گنگیا دماغ تو آگے تو بڑھو اللہ من متدع میر رسول سوائے اپنے پسندیدہ رسولوں کے تو اللہ تعالیٰ فرما رہے سورہ عالِ عمران کی آیت نمبر ایک سو اناسی ون سیونٹی نائن مماکان اللہ علیم اللغب ولاکن اللہ مر رسول ہی میشا اور اللہ کی شان نہیں اے عام لوگو تمہیں غیب کا علم دے دے ہاں اللہ چن لیتا ہے اپنے رسولوں سے جسے چاہے اور آیت نمبر صورت النساء آیت نمبر 113 سو تیرہ وہ علم تعلم اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے اپنے محبوب علیہ السلاۃ والسلام کو اور تمہیں سکھا دیا جو کچھ تم نہ جانتے تھے ارشاد ہوتا ہے سورہ انعام آیت نمبر 38 ما فرت نا فل کتاب عشائی ہم نے اس کتاب میں کچھ نہ اٹھا رکھا کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے اس کتاب میں اس آیت کی تفسیر میں مفسرین فرماتے ہیں ما ترکنا من اللّی کتب ناف المحفوظ شعی کر ناحف القرآن یعنی ہم نے جو کچھ جو ہوگا اور جو ہو چکا کا علم لوح محفوظ میں رکھا ہے وہ سب قرآن میں ذکر کر دیا اور ایک آیت میں ارشاد ہے چونکہ قرآن پاک میں ماں کانہ مما یقون جو ہوگا آئندہ زمانے میں جو ہو چکا گزشتہ زمانے میں سب کا علم قرآن پاک میں موجود ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ نحل آیت نمبر 89 ایٹی نائن و نژ اللہ علیہ کل اور ہم نے تم پر یہ قرآن اتارا کہ ہر چیز کا روشن بیان ہے سورہ رحمان اور رحمان القرآن رحمان نے اپنے محبوب کو قرآن سکھایا معلم کون ہے خود اللہ تعالی ہے سکھانے والا کون ہے رحمان کس کو سکھایا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو اور سکھایا کیا قرآن یعنی علم ما یکون و مما کان جو ہو چکا جو ہوگا حضور جاگویر آیت نمبر چوبیس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا وما ہوا عال الغی بی اور یہ نبی غیب بتانے میں بخیل نہیں ہوا ضمیر سے مراد حضور علیہات السلام کی ذات ہے اگر بالفرض ہوا ضمیر سے مراد جیسا کہ بد کے ہاں اپنی موقف کو بچانے کے لیے کیا جاتا ہے کہ اس ہوا سے مراد حضور علیہ السلات السلام کی ذات نہیں حالانکہ مقدمین مفسرین نے بھی یہی بات ارشاد فرمائی کہ ہوا ضمیر سے مراد حضور علیہ السلات السلام کی ذات ہے کہ یہ نبی غیب بتانے میں بخیل نہیں وہ کہتے ہیں کہ ہوا ضمیر سے مراد اللہ تعالیٰ کی ذات ہے وماں ہوا عل الغبانی یعنی اللہ تعالیٰ غیب بتانے میں بخیل نہیں ہے تو میرے بھائی غیب بتایا کس کو اللہ بتائے گا تو کسے بتائے گا اپنے محبوب کو بتائے گا نا تو اس میں پھر جھگڑا ہی ختم ہو گیا نا کہ ہم بھی تو یہی کہتے کہ اللہ کے بتائے سے اللہ کی عطا سے حصول علیہ السلاۃ اسلام کو علم غیب ہے اگلی ہی آیت میں کیا خوبصورت وضاحت ہو رہی ہے کہ وما ہوا بکول شعطان الرجیم اور قرآن مجید شیطان مردود کا پڑھا ہوا نہیں قرآن مجید شیطان مردود کا پڑھا ہوا نہیں معلوم کیا ہوتا ہے کہ جو اس طرح سے قرآن آیات کا انکار کرتا ہے وہ حقیقت میں قرآن نہیں پڑھ رہا ہوتا بلکہ قرآن کے ذریعے لوگوں کو بہ کر شیطان کی پیروی کر رہا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ایسے مردودوں سے ایسے بد مذہبوں سے ہمیں محفوظ رکھے ان کے دام فریب سے ہمیں بچائے ان کے فتنِ فساد سے ہمیں محفوظ رکھے اہل سنت و جماعت پر مذہب مہذب پہ ہمیں استقامت عطا فرمائے مخاری شریف میں حدوث حدیث پاک ہے کہ حضرت ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم خراج حین ذاکہ شمس فصل اللہ حضور علیہ السلّہ سورج کے زائل ہوتے وقت یعنی ظہر کا وقت جیسے ہی ہوا بار تشریف لائے اور ظہر کی نماز ادا فرمائی ولم وسلم کو عالمبر جب سلام پیرا تو ممبر پر تشریف لے آئے وزاکر سا آتا قیامت کا بیان فرمایا وزاکر انّا بانا بین ید امورن اور ارشاد فرمایا کہ ان کے سامنے بہت بڑے بڑے معاملات ہیں ثمہ قالا پھر ارشاد فرمایا من احبا این یس اللہ ان شعی فل یس ال جو کسی چیز کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہے تو پوچھ لے جو کسی بھی چیز کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہے تو پوچھ لے فول ان شعی اللہ اخبر توکم اللہ اخبر تکم بہی ماں تم تو مقامی بس جس چیز کا بھی تم مجھ سے اس وقت پوچھو گے جب تک میں اپنی اس جگہ پہ کھڑا ہوں تو میں بتا دوں گا جو پوچھنا ہے پوچھوں قعانہ سن حضرت انسبن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو راوی حدیث ہیں فرماتے ہیں ف اکثر الف اکتر ال کیونکہ یہ ایک جلالی کیفیت ایک غضبناک کیفیت تھی حضور علیہ السلاۃ السلام کی اور اس سے جو صحابہ کرام تھے وہ خوف زدہ تھے کہ حضور علیہ السلۃ والسلام کہیں ہم سے ناراض تو نہیں ہے ف اکتر الصارالبقا انصاری صحابہ کثرت سے رونے لگ گئے جب حضور علیہ السلام نے یہ فرمایا تو وہ اکتر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلون ہی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے یہ فرماتے رہے مجھ سے پوچھو مجھ سے پوچھو سوال کرو قالٰ انسن رابع فرماتے ہیں حضرت نصیب نے مالک رضی اللہ تعالی عنہ فقامہ علیہ رجول ایک شخص کھڑا ہوا فقال عین مد یا رسول اللہ یعنی یا رسول اللہ میرا ٹھکانہ کہاں ہے حضور علیہ صلی السلام نے فرمایا انار جہنم اور ایک اور شخص حضرت عبداللہ ابن حضافہ رضی اللہ تعالی عنہ جن پر یہ بعض لوگ تعان کیا کرتے تھے کہ آپ حضافہ کے بیٹے نہیں ہیں آپ کا نسب حضافہ سے نہیں ہے تو انہوں نے موقع کو غنیمت جانتے ہوئے انہوں نے کہا من ابھی یا رسول اللہ میرا باپ کون ہے یا رسول اللہ فقالہ ابو کا حضافہ آپ کے والد حضافہ ہی ہیں تم قال تم اکثر ان یقولہ سلونی سلونی پھر کثرت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاط فرمایا مجھ سے پوچھو مجھ سے پوچھو امام بخاری ایک اور روایت نقل فرماتے ہیں حضرت اسما رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت منقول ہے فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اشاعت فرمایا مامن شع لم اکن ارتح اللہ رعیۃ مقامی حت الجنت اول نار یعنی جو جو چیزیں میں نے دیکھی دی وہ مجھے اسی جگہ دکھا دی گئیں یہاں تک کہ جنت اور دوزخ بھی اپنی ہی جگہ پہ ٹھہرے ہوئے حضور علیہ اللہ جنت اور دوزخ کا مشاہدہ بھی فرما رہے ہیں مسلم شریف ترمیزی ابو داود اور ماجہ میں حضرت صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ ضوالیہ العردا وراعی تو مشاعر کہا و مغار بہا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے زمین کو سمیٹ دیا ہے میں اس کے مشرق اور مغرب سب ایک ساتھ دیکھ سکتا ہوں اب جہاں تک عالم الغیب لفظ عالم الغیب یہ اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے عالم الغیب کا لفظ غیر غیر اللہ کے اوپر اطلاق اس کا نہیں ہوتا انبیاء اکرام علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے کیا کہا جاتا ہے کہ اللہ کی عطا سے انہیں علم غیب ہے اللہ تعالی نے انہیں علم غیب عطا فرمایا ہے مل تعالی عالم